تو دیکھے جب یہ ہوتا ہے اس قسم کو محبت اللہ اور قرآن میں دیکھے قرآن میں اسی کو کرائیٹیریا بنا, بنا, بنا بتایا گیا ہے وبر اللّہ اندازن یہ بورحب اللہ و لدی نامن وشد محب اللہ یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے یادیہ سورہ البقرہ کی آیت ہے کہا گیا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ خدا کے ایکول بنا لیتے ہیں برابر خدا کے برابر کسی کو بنا لیتے ہیں اور اس سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں وہ بڑی ہوئی محبت جو خدا سے کیانی چاہیے یعنی حب شدید کرنے لگتے ہیں حالانکہ حب شدید یعنی بڑی ہوئی محبت سے خدا سے ہونی چاہیے کوئی بیٹے سے حب شدید کر رہا ہے کوئی فیملی سے حب شدید کر رہا ہے کوئی بزنس سے حب شدید کر رہا ہے کوئی بوائے فرینڈ سے حب شدید کر رہا ہے کوئی گرل فرینڈ سے حب شدید کر رہا ہے خدا سے حب شدید کون کر رہا ہے تو دیکھیں حب شدید جو ہے خدا سے نہ ہو, کسی اور سے ہو وہی شرک ہے اسی کا نام شرک ہے اسی کا نام شرک ہے محبت میں اگر آپ نے خدا کی جگہ کسی اور کو دے دی تو وہی شرک ہے یاد رکھیے مثال کے طور اولاد ہے یاد رکھیے اولاد سبجیکٹ اب وہ, وہ ڈیوٹی کا سبجیکٹ ہے محبت سبجیکٹ نہیں ہے اچھے سے سبھل لیجیے اس چیز کو ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کہتے ہیں محبت تو خدا نے دی ہے اولاد کی محبت وہ تو ہمارے اندر ہوتی ہی ہوتی ہے میں نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں وہ ایز ٹیسٹ ہے میں مانتا ہوں کہ محبت ہوتی لیکن وہ پتہ ٹیسٹ کی ہوتی ہے یعنی کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ خوب بیٹوں سے محبت کریں اور خدا کی جگہ دے دیں ان کو وہ جو محبت آپ کے سینے میں ہوتی ہے بیٹے کے لیے وہ ہوتی ہے صرف ٹیسٹ کے لیے ورنہ بیٹا ڈیوٹی ہے آپ کی ڈیوٹی ہے سبجیکٹ آپ ڈیوٹی ہے وہ وہ تو اس لیے ہے کہ دیکھیں آپ بیٹے کو خدا کا ند بناتے ہیں کہ ند نہیں بناتے خدا کا ایکول بناتے یا خدا کو اکول نہیں بناتے اس لیے وہ لیے لیے ایکل بنا لیں آپ بہت بڑی فلسفے اترا ہے کہ بیٹے کی محبت فتری ہوتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے یہ بیسلیس بات ہے خود بیٹے سے جو آپ کے اندر جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے وہ بطور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس کو آپ نہ بنائے خدا کو ڈد خدا کو بنائے اپنا سب کچھ دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے اس کو بہت زیادہ سوچئے بہت زیادہ سوچئے اس کو